لاسم الله كفى صلاه وسلاما على سيدنا رسوله خاتم الانبياء الله لا شيء على يوم من الشيتان بسم <تصفيق> محمد عليه السلام بقوله علي تعالى كنتم خير امه اوجت للناس اخرين <تصفيق> یہاں سے ماتم اور شاعری علیہ مرحمہ انبیاء کے تذکرے کے بعد اور امبیا کے عصمت کے حوالے سے تفصیل کے بعد بتاتے ہیں کہ انبیاء امبیات میں سب سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ خود اللہ تبارک امت نے فرمایا امت امت محمدیہ کو دیتی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ بہترین امت تب یہ ہو سکتی ہے کہ جب اس وہ اپنے دین کے اعتبار سے کامل اور مکمل ہو اور دین لانے والے ہیں تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہو سکتا ہے کہ جب ان کا نبی کامل ہوگا تو اس کا معلوم ہوا کہ اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام سے افضل ہیں تبھی ہی آپ کی امت افضل ہے پھر شار علیہ احمد افا نے ایک عجیب فلسفہ بیان کیا ہے کہ آپ علیہ کی افضلیت پر اس حدیث سے استردال کرنا وہ کہتے ہیں ہے کہ انا صحیح ثابت کرنا تمام افضل انا ثابت نہیں ہوتا اس لیے کہ زیادہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوگا تو وہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ علیہ وسلم آتب علیہ السلط کی اولاد میں سے افضل ہیں خود آدم علیہ السلام سے نہیں ہو سکتے کے مدن کے, کے, کے مطابق اس حدیث سے آپسر ہمیں پر استعمال کرنا صحیح نہیں ہے لیکن اہل عرب کے مطابق اہل عرب کے لہجے اور لغت کے مطابق اور بقیہ تمام جو عقائد کی کتابیں ہیں ان کے مطابق اور احادیث کے مطابق اس حدیث سے اس بنا پر استقال کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے احبیاء بلکل صحیح ہے اور بلد آدم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ بنی نو انسان میں سے ہر وہ جو انسان ہے خود آدم علیہ السلام سے بھی اور بکی سے بھی لہٰذا شہر نہیں محمد السلام علی تعالی تم, تم, کہ تم بہترین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امت کی امت کا بہتر ہونا بے حسب کمال ان کے دین میں کامل ہونے کی وجہ سے ہے بلالکتابی ان کے کمال نبی ہیں اور ان کا کمال دین دین میں کامل ہونائی ان کے نبی کے کمال کی وجہ سے ہے جب نبی کے کمال کی وجہ سے ہے تو اب اللہ دینہ یطلونی سیوت والاستدلال بقولہ علیہ السلام انا سید بلد آدم ولا فخر علی کہتے ہیں کہ قولی. آپ علیہ کے کرنا نا سہیل فخر علی کہ میں آدم علیہ کی اولاد میں سب کا سردار ہوں میرے لیے کوئی فخر نہیں ہے ظاہر ہوں اس سے استدال کرنا ظاہر ہے آپ آدم علیہ السلام سے بھی افسل ہوں بل بلکہ آپ کی اولاد سے افسل ہیں لیکن میں نے آپ کو بتا دیا شارے کا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے یہاں سے الرحمہ ملائکہ یعنی فرشتوں کے حوالے سے بحث کرنا چاہتے ہیں کہ وشتی کیا ہیں سب سے پہلے ملاہ ملکت کی جمع ہے اور یہ ماخوذ ہے جس کا معنی ہے رسالت تو کیونکہ فرشتے بھی امبیا علیہ السلام اللہ کے علہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان رسالت اور پیغام رسانی کا کام کرتے تھے تو اس لیے ان کے لیے علومہ سے ماخوذ ہے تو اس لیے ملک اور ملاح کا اس کی جمع ہے تو ملے کا فرشتے سب سے پہلے فرمایا کہ الملاکت الباد اللہ تعالیٰ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں اور اسی کے حکم کے مطابق وہ کیا کرتے ہیں عمل کرتے ہیں ولاسف یوسف نبی ولاء ہے فرشتے نہ ہی تو مذکر ہیں نہ ہی مہانس ہیں کیونکہ ان کے کی مذکر اور مانس ہونے پر کوئی دلیل نقلی نہیں ہے دلیلیں نقلی یعنی کسی بھی نقل ثابت نہیں ان کا مذاکر سونا اور عقلی دلیل بھی اس بات پر کوئی بھی نہیں ہے جہاں تک رہی بات کفار کا یہ عقیدہ کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی بیٹیاں ہیں تو یہ ان کا غلو یعنی فرشتوں کی شان میں لوگوں نے بہت زیادہ غلو کیا اور زیادتی کی اور یہ کہہ دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی بیٹیاں ہیں جس طرح کے یہ کفار نے ان کی شان زیادہ بڑھا کر پیش کی جس طرح کہ بعض یہود نے فرشتوں کی شان کو بہت کم کر دیا یہود یہ کہتے ہیں کہ فرشتے معصوم نہیں ہوتے ٹھیک ہے بلکہ فرشتے فرشتوں سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں اور فرشتوں سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں تو جو گناہ کرتا ہے فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مفت کر دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں تو یہ ان کی شان میں کیا ہے یعنی غلط بات ہے جس طرح یہود نے انہوں نے بہت زیادہ کمی کی فرشتوں کی شان میں اور کفار ان کی شان کو بہت بلند کر دیا شارغ کہتے ہیں دونوں باتیں غلط ہیں اتنے زیادہ یعنی وہ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اولاد بن جائیں اور اتنے زیادہ یعنی گٹیا اور وہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو کیا کر دیں صورتوں کو مشق کر دیں ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر یہ صفات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے ہیں باقی خواہشات وغیرہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جب یہ کہا کہ یہ کیا ہے گناہ نہیں کرتے تو اس پر ایک اعتراض دو قسم کے اعتراض ہوتے ہیں پہلا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ابلیس کے تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا تو معرز یہ اعتراض کرتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں سے گناہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر استثناء کیا گیا ہے ابلیس کا اور استثناء میں اصل یہ ہے کہ وہ مستثناء متصل ہو تو معلوم ہوگا کہ ابلیس بھی ملائکہ میں سے تھا تبھی تو استثناء کیا کہ تو, ابلیس. تو جب اصل مستثنا متصر ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ ابلیس بھی ملائکہ میں سے تھا اس نے نافرمانی کی تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے بھی بنا کر سکتے ہیں شارہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ تو پکی بات ہے کہ خود اللہ تبارک بطا نے فرما دیا کہ الجن نے کہ وہ کیا تھا جن تھا اور اس نے تبارک وطالعہ کی نافرمانی فرمانی کی ہے رہی بات یہاں تک کہ یہاں جو مستثنا ہے وہ مستثنا متصل نہیں ہے مستث ہے اب یہ جو جو قرار دے دیے ہیں وہ تقریباً قرار دے دیا ہے کیونکہ یہ شیطان بلندی اور مرتبہ کی وجہ سے رشتوں میں جا مل چکا تھا اب جب ان میں مل چکا تھا تو اس بنیاد پر تغریباً کیونکہ یہ فرشتوں میں چھپ گیا تھا تو اب فرشتوں میں ہی ہونے کی وجہ سے فرشتوں میں ہی ہونے کی وجہ سے تغریباً کیا کر دیا اس کو بھی فرشتوں میں شمار کر کے استثناء کرار دیا اور ایسا لوگوں کے بہت زیادہ ہوتا ہے تغریباً جیسے ماں باپ میں سے ماں باپ دو ہوتے ہیں لیکن وہ کیا کہہ کہتے ہیں اب ابھی یعنی ماں کا بیچ میں تذکرہ نہیں کرتے بلکہ ابا وہ کہہ دیتے ہیں سورج اور چاند ہیں ان دونوں کو کبھی کیا کہہ دیتے ہیں امارا ہی امارا ہی حالانکہ قمر ہے تو تقریباً ایسا ہوتا ہے اسی طرح تقریباً یہاں پر کیا کر دیا استثناء استثنا کرنے دیا اور جنہوں مذہب کیوں یہ صرف اور صرف ایک دن تھا باقی سارے کے سارے پرشتے اس نے استثناء کر دیا غلبے کے طور پر جن کا تذکرہ نہیں دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ان سے گناہ خرد نہیں ہوتے کہ فرشتوں گناہ نہیں کرتے بس اللہ کی عبادت ہی کرتے ہیں یہ بات ٹھیک جی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ حاروط اور ماروت جس کے بارے میں ہم تفصیل پڑھ چکے ہوں گے یا نہیں تو آگے پڑھ لیں گے ان شاء اللہ اور ماروت یہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں نے جب یہ کہا کہ ہم ہی عبادت کے لیے کافی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر خواہشات نہیں رکھی ان چیزوں کو میں نے تمہارے اندر نہیں رکھا تو اب یہ ہوا کہ فرشتوں نے کہا کہ اگر ہمارے اندر خواہش آ بھی گئی اگر ہمارے اندر شہابت بھی رکھی گئی تو اس کے باوجود بھی ہم گناہ نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم آپس میں سے کسی کو کیا کر دو منتخب کر لو ایک یا دو کو جس کی وجہ سے تاکہ ہم ان کے اندر خواہش کو رکھیں اور ان کو ہم دنیا میں بھیجیں پھر پتہ چلے کہ وہ گناہ کرتے یا نہیں کرتے ان کے اندر شہاوت اور خواہشات کو بھی پیدا فرما دیں چونکہ دو فرشتوں کو منتخب کیا گیا حالت اور بارے میں ان کو دنیا کے اندر بھیجا گرا کیسے بابل میں ان کو ہاتھوں بنا کر بھیجا اب اس میں بہت ساری باہی تباہی کی باتیں مشہور ہیں کہ وہ جو حالت اور بارود آئے بابل کے شہر میں جب حافظ بند کر تو وہاں کی ایک عورت تھی زہرہ نامین اس پر عاشق ہو گئے اور انہوں نے جو اس کے شوہر کو قطب بھی کر دیا اور انہوں نے شراب بھی پی زنا بھی کیا وغیرہ وغیرہ کئی ساری من گڑھ کئی تاریخ باتیں ہیں صاحب بیضاوی نے اور اس کے علاوہ قاضی یاد رحمہ اللہ علی محسرین نے ان کو بیان کیا ہے لیکن یہ قباہ بیان کیا اور ان سب کے سب باتوں کو من گڑھ قرار دے دیا ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ ان سے ایسے افعال سادے ہوئے تھے کہ جو کہ کیا تھے یعنی معاشی تھے اور نافرمانی پر پھر بات میں یہ آتا ہے کہ وہ لوگوں کو شہر سکھاتے تھے یعنی جادو سکھاتے تھے اور خود کہتے بھی تھے بھائی کہ تم فلافر نہ کرنا ہم تمہارے لیے کیا ہیں کہتے ہیں کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ کے بارے میں احتراج بیان کیا اور ان کی ترجیح بیان کی اور ان کی براحت بیان کی یہ کہہ کر کہ عوام کا فرص یعنی سلیمان علیہ اللہ نے کفر نہیں کیا یعنی کہ انہوں نے اس طور پر کہ جادو نہیں سکھایا سیکھا سکھایا نہیں تو اب پتا چلا کہ انہوں نے یعنی حالوت اور ماروت نے کفر بھی کیا تھا کہ وہ جادو سکھاتے تھے تو شارع نے اس کا ایک عام سا جواب یہ دیا ہے کہ ان لوگوں سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہیں ہوا تھا کہ کفر کی ہندوں کو البتون سے ایک ناپرمانی سرزد ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک وطرہ ہم ان کو انتخاب دیا کہ تم منتخب کر لو کہ تم دنیا کے عذاب کو اختیار کرتے ہو یا آخرت کے عذاب کو اختیار کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کے عذاب کو اختیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ آج بابل کے کسی کنویں میں الٹے جو ہے ان کو کیا کیا گیا ہے لٹکایا گیا ہے تو بہرحال جیسے باقی سارے قطرۂ اعظم تو اللہ تعالی عالم اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں لیکن یہ بات ہے ان سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوا تھا اور وہ بھی ازمائش کے طور پر اللہ نے ان پر ارتاب کیا کہ یہ جو کہ آپ انہوں نے ایک اپنا فخر کیا ہمارے اندر اگر خواہش بھی آ جائے گی شہدت بھی آ جائے گی تب بھی ہم گناہ نہیں کریں گے تو بہرحال کے لیے جو اب یہ ہے کہ ان، انہوں نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ صرف اور صرف اتنا تھا کہ اہتاب تھا جس طرح کے آگے اشارے نے جو بات کی ہے تمام کے تمام شعراء نے اس کو پسند نہیں کیا کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام سے کوئی لفظ ہو جاتی ہے تو ان کو احتاب کیا جاتا ہے تو اس طرح بلکہ یہ کابل جو شعرے نے کیا ہے تمام شعبہ نے اشارے کو بڑے آرے ہاتھوں لیا ہے کہ یہ بات غلط ہے انبیاء میاں علیہ السلام سے جو لفظ ہوتی ہے اس پر کبھی اور چیز ہے ان کو تو باقاعدہ آزاد دیا گیا ہے اور ان کو اختیار دیا گیا تھا اس کا پتہ چلتا ہے کہ ان سے کوئی لفظ نہیں جی دیکھیے ترجمہ کے آگے نہیں بڑھتے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں عبادت عبادت سے نہیں کرتے کی سے پر نہیں جاتے. نہیں سے. اور یہ نہ ہی تو متصف ہوتے ہیں کی کے ساتھ اور نہ ہی نہ ہی دعا محال ہے اور ان کی شان ان کی شان میں کیا ہے بہت زیادہ کمی ہے جیسے کہ یہود کا ان, فالواحد ان میں سے اکا دکا میں یعنی نے کبھی کبھی اللہ, اللہ تعالیٰ سجا دے دیتے, سزا دیتے، ہیں ختم کر دیتے ہیں پناہ کر دیتے ہیں تو کیا رہا تفریح یہ بہت زیادہ کمی ہے وہ تقصیر ان کی حالیہ اور ان کی حال اور ان کی شان میں انتہائی زیادہ کو کر ہے ان پہلے یہ کہا جائے کہ الگ چکر کا ابلیس کہ ابلیس نے کفر نہیں کیا تھا وہ کانا میں نل اور وہ تھا فرشتوں میں سے بے دری اسے ہٹے افطنا ہی میں ہوں کہ اس, اس کا دلیل یہ ہے کہ ان سے استثناء صحیح یعنی یعنی سے استثناء یہ ہے کہ فصل کو ٹکلوجواؤں ان ابلیس کہ جب استثنا کیا استثناء میں اصل کیا ہے مستثنا مختصر ہونا تو پتہ چلا کہ یہ تو نہیں بھی فرشتوں میں سے تھا تو اس سے تھا نا فرمانی کی لاطل ملانی کا لیکن جب یہ ملائکہ ہو گیا اور برائے کر سرو کے اختیارات عبادت کے بعد میں بڑے پاتے درجے اور درجات کی بلندی میں, میں تغریباً کرنا ٹھیک ہو گیا تقریباً حلبے کے طور پر فواما فواما دوسرا سوال ہے پہلا سوال دو فرشتے تھے نہ ہی ان سے کفر صادر ہو اور نہ ہی کوئی گناہ کبیرہ فتح آزاد کیوں دیا گیا فتح ان کو جو دیا گیا وہ ان نما وسی محاط احتیاط کی بنیاد پر ناراضگی کی بنیاد پر کمایا والے جیسا کہ احتیاط کیا جاتا ہے انبیاء کو ان کی لفتش پر ورثہ ہوئے ان لیکن یہ شارے کا کہنا ٹھیک نہیں ہے تمام کے تمام ان کو آرے حاطہ اناس یہ دو رشتے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے ہم تمہارے نہ کرنا ورق کی تعلیم اور شہر کی تعلیم کفر نہیں ہے بلکہ اعتقاد ہی ولا بھی بلکہ شہر کا اعتقاد کرنا اعتقاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ کفر ہے شارے نے یہ فرق بیان کر دیا کہ وہ صرف عمل کیا تو اختیار نہ کرنا یہ وہی اس کا جواب ہے کہ جو سوال ہوا وہاں کا فرقان اس سے پتہ چلتا ہیں کہ شہر کیا تھا تعلیم اور شہر کفر تھا ابھی تو اللہ تعالیٰ نے برات کا اظہار کیا ہے سلیمان علیہ السلام کے کفر کا کہ وہ بری ہے قرسا کا کفر سلیمان تو اس سے معلوم ہوا کہ شہر کی تعلیم کفر ہے تو جواب مجھے یہ اشارے کہ نہیں شہر کی تعلیم کفر نہیں ہے بلکہ اس کا اعتقاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ کیا ہے کفر اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی اور حاصل ہوں سب کو خیر و واضح رکھے